اللہ آباد میرا کہتے ہیں میراتھن ریس کیا چیز ہے یہ لمبی روڈ لمبی ڈوڑ اچھا کلو میٹر میں اس پر کیوں ہنگامہ ہوا ہے اچھا نام بندے تبھی آن مسے مردوں مردو اکٹھے دوڑ لگانی سے اچھا اس پر اصل میں جو بات کرنا چاہتا میں تو سمجھا کہ شاید یہ کوئی تہوار قسم کی چیز ہے وہ تہوار بھی ایک زیادہ مضمون ہے ثقافت کا ایک تہوار ہے تہوار سے جو ہے تو قوم کا تشخص بنتا ہے اور ایک یہ ہے کہ پور کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مسلمان کی تہذیب و ثقافت کو ختم کر کے اس کو کفر کی تہذیب و ثقافت پہ بدرم کر دے اور یہ اس کا ہوتا ہے تاکہ ان کے ساتھ جو ٹکراؤ کے حالات ہمارے ہیں یہ ختم ہو جائیں کیونکہ کاپور کے پاس کتنی اسلحے کی تقیقی ہونا ہو اس کے پاس جو نہ اس کو خوف رہتا ہے کہ میرے بہت بڑا خطرہ مسلمان ہے اور کیونکہ دانش بھر آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ اصل آدمی نہیں لڑا کرتا نظریہ لڑا کرتا ہے دانشور کو اس بات کا پتا ہوتا ہے لہٰذا نظریے کو ختم کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں ایک عجیب بات ہے کہ اس کا گوشنیا کا ثقافت کا خاتمہ کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے یہاں تک کہ انہوں نے روس نے ایک عورت کو اس کارڈ پہ نہ کر گلی میں فراس کیا تو اس بات کو خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اس کو پھر بھی خاتمہ نہیں ہوا پھر بھی ٹکراؤ تہذیب کا ہوا ہے تہذیبوں کا ٹکراؤ پھر بھی ہوا ہے وہ کتنا سخت ہوا ہے کتنا شدید ہوا ہے اور جب یہ روس نے ستر سالہ ظلمہ ستم کے بعد مذہبی آزادی دی ہے تو اندازہ ہوا کہ عقیدے کے لحاظ سے مسلمان ختم نہیں خطر کے عمل کے لحاظ سے اس میں بھی. کے سے ختم نہیں پھر اٹھا کھڑا ہو گیا اور چین کے کچھ مذہبی آزادی تھوڑی سی ہوئی ہے تو اس میں اندازہ ہوا کہ مسلمان ختم نہیں ہوا تو پھرے کے لحاظ خط میں پھر اٹھ کھڑا ہوا جو لمبا جو دمشوار جو سیاسی اس بات کو لیے ہوئے ہیں کہ ہم کی بات مان مان کے قدم قدم پیچھے ہٹتے جائیں تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے اس سیاسی کو بھی سمجھائیں مجھے سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ حکومت ملنے کی امید پر متحدہ مجلس عرمت نے اسلام کا نام ہٹایا اپنے آپ سے جو کہ پہلے مجھے مموسا وغیرہ کے دور میں اسلامی کے ناموں نے نہیں ہٹایا تھا اسلامی مجھے تیار رکھا تھا دو باتوں نے کمپرومائز کیا ایک فوٹو پر ہو گیا اس پر اسلامی نام ہٹا رہے تھے یہ تو ان کی بات ہے اس کے آگے آئے تو ہمارا آپ ایک, ایک بات ان کی اختیار کرتے جاتے ہیں ایک جھوٹا بوٹی گا اس کو سمجھ رہے ہیں کوئی خاص بات نہیں اصل انسان کی ایک جو خصوصیت ہوتی ہے تو اس کا علم تجربہ ہوتا ہے اس کی محنت ہوتی ہے اس کی شکل اس کا لباس نہیں ہوتا وہ جو ہے تو جو اس کی محنت ہوتی ہے اس کی قابلیت ہوتی ہے اس کا تجربہ ہوتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم مردوں اور عورتوں میں ایک ایک قدم ان کی باتوں کا اختیار کر کے پیچھے ہٹتے جائیں ہٹتے جائیں ہٹتے جائیں, اٹھتے جائیں, اٹھتے جائیں. اس طرح اس میں جرال آباد میں امریکی جیوج نے دین محمد کے ذریعے علماء کو جمع کروایا ان کا ہماری جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اولمبا نے واضح طور پر کہا کہ ہم آپ کی دین اور پٹھان ثقافت میں اور اسلامی دین اسلام میں آپ کی مداخلت نہیں مانیں گے اس کے علاوہ آپ جو کرتے ہیں تو کریں لیکن ان دو باتوں میں ہم آپ کے ساتھ کوئی تعاون کوئی کمپرومائز کوئی نہیں کر سکے گے اس بات کو طور پر سمجھ لیں بعض اکاطرپ سے آئی ہے پروفیسر صاحبان اور یہاں جو بہت زیادہ دلے ہو جاتے ہیں یونیورسٹی میں رہتے ہوئے تو یہ کبھی کبھی ملان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنے آتے تھے نا ملانا صاحب تو بہت شائستہ اور بہت سنجیدہ بات کرتے تھے اور بہت مادہ شخصیت تھے لیکن اتنی بادوں بھی کہا کرتے تھے کہ رواداری اور چیزیں اور بغیر کی اور چیزیں کیا آدمی آپ کے پاس آیا اس نے مجھے کھانا کھلایا آپ نے کھانا کھلایا اس نے کہا مجھے رہنے کی جگہ تھا رینک جگہ جس مجھے بستر لا کر دیا بستر دیا ساری خدمتیں آپ نے کی اس نے کہا کہ آپ, آپ کی ویویو بھی یہاں پر آ جائے تو کیا آپ کریں گے اس بات در پان آدمی کینیڈا سے آدمی آیا اس کا یہ ہمارے گھر کے علاقے کے لوگ تھے تو اس کے بھائی بڑا پریشان ہوا اپنے بھائی کی وجہ سے بڑا بھائی باعث سوچا تھا کہ وہ جو باتیں کرتا تھا وہ بڑے بھائی کو اندازہ ہوا کہ اس ایمان سلب ہے تو اس کو وہاں سے لے کر اپنا لمبا سفر کرا کر مولانا صاحب کے پاس لے کر آیا تو اس نے باتیں شروع کی اس نے پاکستان مسلمانوں پر برسا پر پاکستان پر برسا تو اس نے خوب باتیں سنائی اور برا بلا کہا مسلمانوں کو پاکستان کو ساری برائیاں ہماری تذکرہ کی اس نے اور پھر کہا مسلم کا کیا حال ہے ان کا جگہ جگہ کٹ رہا ہے جگہ جگہ مصیبت میں ہے جگہ جگہ جگہ زلیل ہو رہے ہیں اور یہ اسلام یہ ہے یہ مسلمانی ہے فض مولانا صاحب نے بہت شائز کی اس نے کہا کہ اصل میں اس طرح ہے کہ آدمی کے ایک جوتے ہوتے ہیں ایک سر کی ٹوپی ہوتی ہے سر کی ٹوپی ذرا میلی ہو جائے چونکہ سر پر نہیں ہوتی ہے آدمی نے نظر آتی اس کو دھوتا ہے صاف کرتا ہے اس کو زیادہ گندگی لگی پتھر پر مارتا ہے اس کو تاکہ اس کی گندگی دور ہو جائے اس کے پہننے کے قابل ہو جائے جوتوں پر ٹٹی لگی ہوتی ہے کچھ لگا ہو تو آدمی دیکھتا بھی نہیں ہے ایسے ہی ہوتا ہے تو کہا مثال جوتے کی ہے تازہ والا نے آزاد چھوڑا ہوا ہے اور مسلمان کی مثال جو کوپی کی ہے غلطی کرتا ہے اس پہ پکڑ کرتا ہے گرفت کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کے ساتھ کتاب ہوتا ہے لیکن وہ آدمی بے حیا قسم کا آدمی تھا اور مسجدہ مجلس سے بات کرنے کے طریقے سے چڑھا جا رہا تھا چڑھا جا رہا تھا اور میں مولانا صاحب کے سامنے بول نہیں سکتا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ یہ اگر مولانا صاحب نہ ہوتا نہ تو ماں دلانے میں شوق ہو پہ, ہے پہ اور کھڑ گیا کچھ جھٹکے سے ہوتے تو جاننا کہ ایک ہی ہو جاتا اور سو رہا حوصو گا سے تو خیر اب وہ اس طرح ہوا کہ ہمارے باقی پروفیسر صاحب جو تھے وہ بچارے ان سے برداشت نہ ہوا تو ایک ہمارا وہ پروفیسر شفیق ہوتا تھا اسلامیات کا پروفیسر تھا وہ بیٹھے ہوئے تھے سب اس نے کہا کہ ادس بدار صاحب عرض بہ کر ہوا بات اس کو پاکستان سے اتنی تکلیف ہے کہ اس کے پٹھے پاکستان نے بنائے جب کینیڈا استعمال ہو رہے ہیں اس کو پاکستان سے اس کے اڈیا پٹھے استعمال ہوئے کہ اس اس اس اور یہ وہاں پر استعمال کر رہا ہے تو دکھائیے کون بولی سا دئیے کیا بات کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں کچھ چار پانچ سال میں نے امریکہ میں گزارے ہوئے ہیں <تصح> تو اس نے کہا بولانا صاحب یہ تب تک باتیں کرتا ہے جب تک اس کے پٹوں میں دور ہے کام کر سکتا ہے جب اس میں دم درا تو پھر اس کو اس کو پتا ہے وہاں کے نرسنگ ہوم اور وہاں کے اسپتالوں کے دیکھیے بوڑھوں کے اس کو جو دیکھتا ہے اس کو دیکھتا ہے بول بھی نہیں سکتا کہ بات بس بھی وہ کہہ رہا ہے کہ جو ٹھیک کہہ رہا ہے اور اس کو بھی خیال ہوا کہ محبت پر بھی آنے والی ہے پھر اس نے خوب شفیق شفیق صاحب جب شفیق صاحب جو ہے تو وہ چپ ہوا پھر سر شاسن صاحب نے کہا اس سے کہ ہمیں بھی گزار کے آیا اس نے اس کو دیکھا بولی صاحب اردو صاحب پیسہ گزارے گی اور مجھے باتیں سنائی بار سال بھی ٹھنڈا ہوگا چپ ہو گیا جی کل بند خیر وہ سوچا کہ مقصد یہ ہے کہ آدمی جو ہے یعنی اتنا وہ ان کے آگے ڈپریس ہو گیا ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور بعض خاص طور سے یہ جو ہوتے ہیں نان سائنٹفک آدمی بےدین ہو جائے نا تو اس کی بےدینی پر پیچھا رے کی بہت ہی کام دریا ہمارے ہماری یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کے یہ سے بےدین ہوئے ہوئے تھے نا بولو اس ٹینشن ہوئے ہیں ایک کی تو اگر کوئی انسٹھ سال کی عمر میں ہوئی جی سٹ میں ہوئی ہے کیونکہ وہ پینشن کا لطف نہیں اٹھا سکا ہے اتنی ٹینشن کی زندگی کنفیوز لائف نا پھر یہ جو ہوتی ہے اچمبے کی زندگی جو ہوتی ہے کنفیوز لائف یہ بذات خود ایک سہانے روح ہے روح کو کھانے والی چیز ہے تو مجھے سے لوگ کہا تھا میں کہا کر کہ جب فلسفہ تھوڑا آدمی کو آتا ہے تو وہ ہوتا ہے اس کا کوئی نام دے کا میں پر نام کا کیا نام ہوتا تھا فران صاحب کو یاد ہوگی فلسفے کا پروفیسر کا فلسفہ تھوڑا آتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے اور جب فلسفہ پورا آتا ہوتا لمبا ہو جاتا ہے سارے راستوں میں مغزالی اور تو جاتا ہے <laughs> جب تھوڑا آتا ہوتا نہیں کہ جیسے کہ کنفیوز وہ یہ ہوتے ہیں <laughs> ہمارے خودار مدثر صاحب کے ساتھ ایک جیلو جی آدمی نے بات کی اور اپنا اس کو دبایا کہ باتیں کرنا بلال صاحب کے گھر پر تھا اور ان کا رشتے دار تھا آدمی باتیں سے کرنی چاہیے تو بری برابر بتا دینی ہے تو پتہ نہیں ہے اس کو کہہ رہا ہے سر خبر ہے کہ ہے خیٹے مور کھیٹے کے اسے شاید پتہ نہیں لگی ہے اور وہ خلق خلچا میل فیمل تم کسی چیز کو نوز بلا لیے بیٹھے ہو کہ ماں کے پیٹ میں ہریال اور ہاں پر ہے نا رہا جانتے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور جب نان میڈیکل آدمی اس چیز کو لیتا ہے نا تو اس کا یہ ہی آلوچن جیسے یہ سادہ آدمی کہہ رہا ہمیشہ اگر پوچھے الٹرا ساؤنڈ جو دیکھتا ہے تو اس کے بعد باقاعدہ میل فیمیل پہچاننے کے طریقے ہیں علامات ہیں اس کی باوجود ان علامات میں غلطی ہوتی ہے ان سے جب سے کتنی پرسینٹ غلطی ہوتی ہے ہاں ہو بعد میں ون پرسینٹ پر ہو جاتی ہے اور یہ ایک دفعہ کو یاد ہوگا گزل سالے میں نے ایک واقعہ لکھا تھا ہمارے پولیٹکل سائنس کے دو لے ڈاکٹر الٹراساؤنڈ پر کہا کہ تیرے بیٹا پیروں سے شل ہے تو بارشن کرا دے ورنہ تیرے لیے پرابلم بنائی تو مجھ سے پوچھنے کے لیے تو میں نے کہا بھائی آپ میں یہ بات ذرا مفتی کے لیول کی ہے آپ مفتی بول رہے سال کے پاس جائیں وہاں گیا اس نے کہا کہ آپ کی باشند نہیں کرا سکتے اس کو پیدا ہونے گیا جو بھی ہے اللہ کی مخلوق ہے ہم نے اس کو دیکھ کرنی ہے وہ آج بھی پریشان ہو کر میرے پاس آیا اس گئی گئی ڈاکٹر نے کہتی ہے جی کہ گناہ جموں گا جمع ہو گئی دادا سے پتہ تھا مصیبت دنیا لے پا رہا لال لے پا رہا ہے, آغاز ہے. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہی ہے مجھے صاحب یہ کہہ رہا ہے میں کیا کروں میں نے کہا زفر جانا حضرت ملا رحمتہ اللہ علیہ ایک عائد طے کرتے تھے کہ وہ نفس میں آپ کی بیوی کرے تو باری امید اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ یہ صحیح حالت پیدا ہو جائے تو کوئی تین چار پانچ مہینے کے بعد آیا نا وہ ایسا خوش آدمی کیا بات ہے میرا <laughs> <laughs> بیٹا ہوا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اور یہ دو نزال بند ڈاکٹر کہہ رہی تھی کس کا اس کے پاؤں نہیں ہوں گے اور یہ تمہارے لیے مسئلہ یہ تو الٹا تھوڑی غلطی ہے وہ لیکن جب یہ نان میڈیکل گلا ہوتا ہے جو نا بیوقوف ہو اس کو جب اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کسی آرٹیکل مارٹیکل سے پڑھ لیتا ہے نا تو وہ کہتا ہے بس کہیں بس سائنٹسٹ میں ہوں اور نورز بلّہ یہ رہی وہ کہیں بیوقوف یہ بیٹھا ہوا ہے حالانکہ وہ چلو اگر پتہ بھی چل جائے تو موٹی سی بات ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کون ہے تو یہ میں نہیں بتا سکتا ان کو چڑھو سب کو بھی بتا سکتا ہوں چڑھنے کے بعد بتانا تھا کمال نہیں ہے نا تو, تو بغیر اسباب کے یہاں سے بتانا ہے تو بنیادی طور پر جے تو بغیر اسباب کے اور اسباب کا فرق آیا ہوا ہے کوئی آدمی ماں کا پیٹ پھاڑ ڈالے اور اندر پیچیدانی کو پھاڑ ڈالے پھر کہ میں دیکھ لیا کہ آلہ و ماں سجا تھا میں جانتا ہوں کہ پیڑ میں کیا ہے وہ بیٹا پڑا ہوا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ یا لوگ محافظ خان کیلا جانتے ہیں وہ میں بھی جانتا ہوں صاحب تو پیڑ پھاڑ کا جانتے تو رکھا ہے بر اس جان لینا اس دن میں یہ ہمارے سبجیکٹ کا ایک برانچ ہے اس میں جو پیدائش کے جو ہے ہیں اس میں ایک اصول کے تحت کنٹرسپشن کو ڈسکشن ڈسکس کرنا ہوتا ہے اولاد کو بند کرنے کے اصول کو ان کو میں وہ کرنے لگا تو ان سے میں نے کہا کہ یہ ایک یورپ کا اور امریکہ کا مگر دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آبادی کا زیادہ ہونا اور اس کو روکنا چاہتے ہیں تو میرے اسٹوڈینٹ خیال ہوا کہ اس کو بھول گیا ہے اس کو بھول گئی بات کہ ہمارا مسئلہ ہے یہ سر وہ ہمارا پرابلم ہے نا یورپ نے کہا نہیں اس بات کو میں کہنا چاہتا ہوں نا ہمارا برابلم ان کا پرابلم ہے نا تو شہروں کے یہ غلط نہیں بلا رہی ہے یہ کچھ بار کہنا چاہتے ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ آبادی سے زیادہ آبادی زیادہ ہونے کے بعد ہمارا ان پر حلبہ آنا ہے اور ان کی آبادی زیادہ نہیں ہو رہی کیا ان کو ذنا کرتے ہیں اور یہ اللہ نے قوت مردانہ نہیں ہے کہ آگے انسان کی نسل پھیلے مزا اس میں نہ رکھا ہوتا تو کوئی شادی نہ کرتا خلی شکل کے بلکہ ایک جس دوسرا عورت کو ڈلیوری کا درد ہوتا ہے نا تو وہ کہتی ہے تو بتایا گوئی ہوتی ہے لیکن پھر جس وقت کہ کچھ وقت گزرتا ہے تو بس پھر اس کو صاف بھول پال جاتا ہے. اللہ کی ہمت ہے یورپ والے تو ذرا کرتے ہیں ان, ان کے نزدیک اس کی فکت مزے کے لیے اور دن اسلام والوں نے لکھا ہوا تھا یوروپ کی عورت کی بدحالی کا تو انہوں نے کہا کہ بغیر باپ کے مائیں بغیر باپ کے بچے اور بغیر باپ کے بچوں والی مائیں ہیں है? لیکن بغیر ماں کے بچے والا باپ کوئی نہیں ہوتا وہ بھی عورت کے گلے پر ڈالا ہوا ہے وہ آگے لکھا کہ باوجود نے سب کچھ کیا کچن کا معاملہ پھر بھی عورت کا معاف نہیں ہوا وہاں وہ کچن بھی چلائے گی وہ بغیر باپ کے بچے کو سنبھالے گی है? وہ نوکری بھی کرے گی بےچاری کیسر صاحب کو کافر عورت نے کہا کہ استعمال اسلامی دوسری شادی کی یہی ہوئی ہے یہ بہت اعلی اصول ہے تو اس سے پوچھا گیا کہ کی وہ کیسے ہے تو اس نے کہا کہ یہ اس لیے اعلی اصول ہے کہ میرا خامن جو ہے اب میں نوکری بھی کرتی ہوں کچن بھی چلاتی ہوں اب میری صحت ایسی ہوگی ہے کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں تو آ میں ایسا لڑتا ہے اور میری پٹھائی کر کے مجھ سے پیسے لا کر لے جا کر وہ بدکار اس کے پاس جاتا ہے پیسے بھی مجھ ہے تو اگر یہ قانونی طور سے دوسری شادی کی ہوتی تو کم از کم میں مصیبت پتہ ہوتی دا. اب بارے خالج میں کہا ڈیوڈ مسیحمان ہو گیا تھا آپ کو پتا ہی نہیں کیا وہ ابارہ جو ہے نا جو ہمارے پاس مسلمان ہوا ہے کیا نام ہے اللہ عارف اللہ تو قریب دیتا تھا پھر اس کا شکرانہ کم ہے <laughs> کہ شکروار سارا اس کو ملتا ہے پھر وہ آ تو ان کا سب اس میں بنے گا ان کا بھی اسٹر کے پیسے بھی نہیں ملے نا اسٹر جو ہو گیا کہ نہیں کب ہوگا ہو گیا ان کو نہیں ملے کہ آپ تو مسلمان ہیں اس وقت عیسائیوں کے لیے حالانکہ ان کے نام کے آئے ہوئے تھے ان کو نہیں دیا اسٹر کا تو بڑے خفا تھا میں جہاں پر تھا نہیں مطلب میں نے خاص طور سے کہ آئے میں خاص ان کو اسٹر کو تو دفع کرے پانچ پانچ سو روپئے ان کو دے دیں گے کسی نہ کسی کو کہیں گے تو ایسٹر میں وہ ان کا تو کوئی ان تو ہو جائے گا اچھا وہ کیوں مسلمان ہوئے ہیں یعنی؟ کہ جو رنگ مسیح تھی ذرا صحت سید سے ذرا اور کشمیر لڑکی تھی <toss> سارے عیسائی اس کے گردار گھومتے جم, جم, رہتے تھے لڑکے ہے عورت ہے وہ بڑی کافی ملکی جو ہے تو ڈیوڈ جو ہے ہر وہ پھنس گیا ڈیوڈ پھنس گیا اب عیسائی مذہب میں دوسری شادی نہیں تو پھر دونوں نے بیٹھ کر سلا کی اس نے توتا میں سلاح کیسے حل ہے کیا مسلمان ہو جائے اب دوسری شادی جائے گی اور کوئی حل نہیں ہے دوسری شادی ہوتی تو اب کوئی ان کو کوئی ان کی کچھ کرے گا کچھ چائے پانی کرے گا تو بول اسلام سے اس بات کا اعلان کیا ڈاکٹر صاحب صاحب خیر آزادی یہ کر رہا تھا کہ وہ اس کی بات تھا کہ بیال اور ما فضرحام پر اس نے میں نے کہا سر کے بندے کو اس زور کو پتہ نہیں ہے کہ ابدا اور چیز ہے اور صنعت اور چیز ہے کہتے ہیں نہ وجود ہوئی ہوئی چیز کو وجود میں لانا. اور صنعت کہتے ہیں وجود میں آئی ہوئی چیز کو ملا کر کوئی نیا نتیجہ حاصل کرنا تو یہ جو بار ٹیسٹ ٹیوب میں وہ فرٹیلائز کر کے وہ ان کو کر رہے ہیں تو یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو سنت کر رہے ہیں اور ہم ڈاکٹروں نے پتا ہے کہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں ایک مصنوعی چیز ہے اور کامیاب ہوتے ہیں کوئی خاص چیز ہے نہیں ہے وہ اس میں کہہ دیتے ہیں کہ اٹ از پاسبل ٹو ہیو چائلڈ آف یو چوائس حالانکہ وہ اتنا اتنے کیمیکل مذہب سیل کو ہم دیں گے پھر اس کو دیکھے گا کہ وہ بار بار اس میں ہے کہ نہیں ہے پھر آپ کو پتہ چل کے بیل ہے پھر اس کو ڈالیں گے آپ و... ماں گرہن کر اتنا مشکل کام ہے وہ ہوتا نہیں ہوتا اور کیا پرنسیپل ایز اے کو ڈسکس کر دیا جاتا ہے کہ یو کین ہی چائےارا جن کو اس فیلڈ کے ساتھ الگ کہتے ہیں حالانکہ ڈارون کی وہ آج تک رہی تین سو سال گزرنے کے بعد جو تھی وہ گلا بنا سکا بلکہ اس مانسورا میں گیا تو وہاں پہ چڑھ کے کمسٹر پرویز ہی پرویز بھی ڈار بندن سے شروع کرتا ہے واجب صاحب نے ڈاکٹر صاحب ہیں ویسے کھانا چاہیے کہ ان کو کچھ سمجھا دیں کہا بلاؤ جی تم نے جب آپ ان کو کچھ سائنس مائنس بھی آتی ہے تو میں نے کہا مجھے بہت آتی ہے آپ لوگوں کو زیادہ کے میں نے کہا آپ کو کیا باتیں آپ کی ہیں کچھ آپ سنا ہے نا اپنی باتیں مجھے انہوں نے ڈار کو بیان کیا کیا کیا کیا میں نے کہا چلو یہ تھک جائیں بات کر رہا تھک جائیں گی بڑا پہلوان تو اگلے کو تھکاتا ہے نوجوان کو نا تو کہتے تھک جائیں تھے ایک بار کرنے کے دم ہم نے ہوا تو جان دیں گے برے بولے بولے تھک جائیں سر ڈار کو بیان کیا کیا میں کہا برخار آپ ڈر پر اتنا اعتماد کر کے اعتبار کر کے لالی کا ہے لالی کہ یہ تو تھیری ہے ابھی تک لال ہی بنے تو بہت ویک چیز ہے اور بات ہوتی ہے پلس ہی سائنٹسٹ اس کا وہ کہتے ہیں تھوریٹیکلی یہ پاسبل ہے ہمارے ڈسکس کیا ہوا ہے بلکہ ہم یہ ہم اپنے میڈیکل کو کرتے ہیں اس کرتے ہیں لیکن وہ صرف ہم اس کے ٹیشوز کے اور آرگنس کے کنڈیشن کو سمجھانے کے لیے اس سو بھائی کیسا ہوا ہوا ہے ہم دیکھو ہاؤ ہاؤ ہا, مارک سیریز سینن مطلب ہے کہ یہ کیا اس کو کہتے ہیں ریپٹائلز ہیں اور وٹربریڈس کی انٹربریٹریڈس کی دیکھو کتنا خوبصورت کا ڈاکٹر جو سمجھدار کو پتا ہوتا کہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرح ہوا ہوا ہے پھر حقیقت ایک وہ سیدھی ایسا ہے کہ وہ ایسا اسٹیپ بائی اسٹپ ایسے ہے دوسرے ایک اس سے وہ ہے سستا ہے نہیں تو بڑا لمبا سفر کیا پتا نہیں جگ کتنے کلو دور ہے ایک طرف دو سو کلو ہے دو سو زیادہ ہے دعابا اور دوبے سے آگے پر پانچ کلومیٹر اور آگے جی سائنٹسٹ بےچارے کو تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا ایلے ہے کتنے اور کتنے اس میں اس کی ہے کتنے اس کے لوپ ہالز ہیں کتنے اس میں کیا اسے کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں, ہیں فلاز اس میں اور ڈائجسٹ کے پڑھ لیتا ہے تو بےچارا بہت کنفیوز ہو جاتا ہے بہت خوش آپ کو اس پہ اعتماد کر کے اس پر, پر, اس پر اپنا بنا لیتا ہے ہاں سوچو نا ابھی کسی علیم سے پوچھ ہیں یہ جو تھا نا کہ اشم تو تجربہ سورج یاسیم کا سورج اب نے ہے کا اللہ ماں کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر سائنس سے ٹکرا رہی ہے اس میں غور کر کے اس کی کوئی توجیہ نکالو جی تجریح جو ہے جس میں اس کی توجیہ نکالو کہ ایکسیپٹیبل ہو جائے علماء کہ میں اس سے کوئی توجہ نہیں کرتے سو چل رہا ہے بس یہ بس آسان سی بات ہے قرآن نے کہا ہوا ہے میں اس میں کوئی بات نہیں کرنیچر کے نظریہ کو اس میں آہ... اٹھارہویں صدی میں رب ہو گیا سو چل رہا ایسا نہیں ہے قرآن کا نظریہ تھا کپرنیٹر سے بڑھانا تھا اب نے کہ مجھے نام نہیں تھا وہ جو آرٹیکل آیا تھا گزاری میں اس میں نے لکھا ہوا تھا مجھے نہیں ڈائڈکٹ ہو گیا نا کہ سورج جو اپنی گلیکسی میں چل رہا ہے تو قرآن کی بات ہو جگہ پر نہیں سائنس کی غلط ہوگی کوئی یہ اب بات کو ذکر کرتے ہیں آپ کے انٹرویو میں ساری باتیں پوچھیں گے آپ سے نہیں جب جو بولتے ہیں اس نے ایک سی ایس ایس کا انٹرویو کے جانے والا آیا تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کے جمعے کی تقریر سے اپنے کچھ پوائنٹ اخذ کیے ہیں میں نے کہا کون سے کہا کہ آپ مجھے کہا تھا کہ سارا زندگی میں صرف ایک ہزار اور کوئی ساٹھ ستر آدمیوں کی آ, اموار سے اتنے بڑے جائز حاصل کی ہے تو اس کی تفصیلات پر مجھے کچھ سنا تو اس کو میں بڑا خوش ہوا تو اس نے کہا ہر ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ آپ کی آئیڈیل شخصیت کون ہے تو میں نے دیکھا ہوا کہ میری آئیڈیل شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اس پر میرے ساتھ سارا ڈسکشن کریں گے کیا وہ کیا کیا باتیں پسند کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند آئی ہے تحمل رہا. میں یہ کہوں گا میں ماشاء اللہ کہ ایک والا ساتھی جو نا انجینئرنگ کنٹرول جا رہا تھا کہاں کو کوئی بنگش کنٹرول وہ ہے انجینئر ہے کوئی ایم انجینئر کا بڑا مائر ہے اس نے مجھے اس نے اس کو کہا کہ میں چار مہینے لگا کے ہوں مائی فادر بائی ہر فاسٹ سوری پتا نہ چلا کہ کس کا تھا یہ وہ میسج ریسیو تھا اچھا سیکنڈ نہیں آ رہا میسج اچھا وی سوری اچھا اس سے دو تین بار میسج بھیجا ہوا ہے کے بارے میں شرفاتے کو ملنا ہے اور کوئی ہمارے نا کوئی قریبی نہیں اس مجھے پر جانا پڑ رہا کیا بات ہاں تو اس نے کہا کہ اچھا اچھا آپ چار مہینے لگا ماشاء اللہ تو بڑے دن کے مطلب کوشش کر کے آئے ہوئے ہیں اچھا یہ قرآن مجید میں گیا تو سرکاری ملازم کی کون کون اتفاق بیانے کو کیا پتا چھ دم پر ضرورت ہے وہ بڑا زیادہ خراب ہوا استا دیکھیں یہ باتیں تو وہ اس بےچارے کا مطالعہ ہو سا رہیں گے مطالعہ کا شوق بھی کرنا چاہیے اچھا دون, تھا کہ تو بہت مزہ آتا ہے ہاں تو آپ جی تو کتاب میری اس کو دو جی ہاجوا جی ہاں جی ہاں اس کو دے دیں کیسے پہنچائیں گے آپ اچھے ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے بار پہنچا دو جی اسے اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پس کے بارے میں مختلف کمنٹس میں کر رہے ہیں تو یہ آپ اس کو ذرا اس پر آپ کے کچھ کمنٹس اپنے آدت پہلے ہو جائے تو کچھ تو کچھ اور دیکھے گا وہ ہمارا ڈاکٹر سدار مروز صاحب آج پر گیا تھا نا تو اس کا گھٹنا زخمی ہوا ہے اور وہ ہل پر بھی کچھ کرنی پڑ رہا ہے کمزور آدمی ہے تو ہم دیکھیں نا آدمی اپنی, اپنی سوچ اس نے کہا کہ کلا محبوب داسوار ہو سوچ کا طریقہ ہے زخمی ہو تو آخر کچھ تو کسی راستے میں کسی محبت کا راستہ میں چلتا ہے تو کچھ تو ہوتا ہے سوری ایک طریقہ ہے کوئی یاد نہیں کہ ہم سے یہ کراتے ہیں دودھاتے دودھ رہتے ہیں